گھر مسلمان پائی ہوئی سلام والے جنابا سلام میں فقیر میں میں اس, تو اس پیلا پیلا پیلا پیلا وقت اللہ سن حیثیت بیان کر کے موڑا بیان کرا اللہ جلا شان مدینے بندہ دے دل دماغ زبان نگاہ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 شریعت, شریعت حکم, حکم رکھ رہا مصطفی مصطفی مصطفی اللہ اللہ مستحب برد برد مدنی آتا شریعت مستحب پہلا دجا واجب تیسرا سنت چوتھا مست آ رہی جب آئے سبحان اللہ شراب کتنا بولو نا واجب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 جس بندی والے مزاق رکھ کے دہل لگ گیا ہے ایسا کافر ہو گیا بھی ہو گئی ہے اگو نسل حرام دی جمعی کی جمے گی توبہ کرے نبی کی سنت دی دوبارہ دلج رکھے گا تا جا کے مسلمان ہو گئے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 نبی سرکار خاطر کیا مدینہ چڑیا مستفا دینا دی دین دی حضور نے دسیا دل دے دی اندر دیئے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 दिल के अंदर जनाब जी वतन ना चौखी होवे ओलाद नालों चौखी होवे मालो चौखी होवे चा <च्चारीग> लाल चौखी होवे अपनी इज्जत नो भी चौखी हो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 جات محمد بخش پی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 خدا جنت مولا <سلام> علی تو پوچھا عورت واسطے بہتر کی مولا علی نے ساتو نو پوچھا سیدا فرمایا نے عورت واسطے بہتر مرد نکے نہردے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 جی قوم ترونجا سال تو انگریز حکمی سدام حسین اگریز حکم کی بار بار چرولی ترونجا سال قسم خدا دی ساری حکم سے میرے مستفا کے حکم کا مقابلہ نہیں کر سکتے میرے حدود حکم کر لے میرے مستفا دی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 دردا درد, اولاد درد بولو اولاد کا درد بچاؤ کہ شیشا نرد تین نہ سنی درد بشایی بشایی بھی کھڑا درد کی بجائے درد اپنے گل نہیں سمجھ لگ درد جس دل دن دین مصطفیٰ تے پیغام مصطفیٰ تھا درد تو خیر گزور کافر پیغام جانوار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 مولوی نام شا شا بخاری، غازی علم دین شہید والد والد خوش نصیب تے تے تے دیرے دیرے جنا دے دی والی آئی غازی سرکار نے پاک دی عزت کو اپنی جان ماری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 جو گہر ہے بھائی وہ کون کرنا بھائی اور یہ گاؤں جو غلام ہونا سمجھتا ہے یہ غلام کا سور ہوتا ہے اس کی جان اپنی نہیں ہوتی کرایہ ہوتی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 چاچا جا غیرت مند گاضی غیرت مند گاضی غازی فرما نے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 جنو جن کدی کو کوئی کوئی اج کوئی پیر لگا ہے کوئی ملیت لگا رہے! لگ پتی دی آ لا پتی ہے خاطر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 نے ساری شریعت پڑھا بکریاں لے کے جانے کا انپڑھ کو نال لکھتے نہیں پوچھے یار کی پیائے پیستے اللہ سونے ساڈے رحمان رب دا نام لکھا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 بابا جی فرما نے دس تیرا نفس سڈ سچا منگا کہ مڑ مخالفل نہیں سیکھی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 Edges. ایسے مسلمان بن کر رہنا دنیا, دنیا. تمہیں تم دیکھ کر بولی بھی تمہاری سیکھے تہذیب بھی تمہاری اپنی انگریز والا چاند آئی اسلام تیرے تیرے کار چاہ تیرے ملک اور میں کرا کہ تو مسلمان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 گل بات میرے خیال سے چوک سال سارے اس طرح دا دا دو بار مکلے کر دو کنڈے باہر نکلے فلم والا کرتے آن کے باہر ڈائلگ بولے وہ اندرو خجر پہنچا ہوں